Oh, shah, الحمد للہ سیدمر سلیم اما بلطیم بسم اللہ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علام محمد میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین الحمد للہ ہم مدنی حلقے کے سلسلے میں شامل ہیں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 آپ دامت برکاتم عالیہ مدنی نام نمبر اکیس میں ارشاد فرماتے ہیں کیا آج آپ نے کنزور ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی نام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے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 يَطَّرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُرْدُون ما يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا سَمِعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاَ هِيَ تَنقُلُبُهُمْ وَأَسَرٌّ نَجْوَىَ الَّذِينَ وَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أدغاس أحلام بل افطراه بل هو شاعر فليأتينا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها وما أرسلنا قَبْلَكَ إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر بس الحری سرح انبیاء مکی ہے اس میں سات رکو اور ایک سو بارہ آیتیں اور ایک ہزار ایک سو کلمے اور چار ہزار آٹھ سو نوے حروف ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ترجمہ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں تفسیر یعنی حساب اعمال کا وقت روزے قیامت قریب آ گیا اور لوگ ابھی تک غفلت میں ہیں شان نزول یہ آیت منقرین کے حق میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو نہیں مانتے تھے اور روزے قیامت کو گزرے ہوئے زمانے کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے ترجمہ جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے تفسیر نہ اس سے پند پذیر ہوں نہ عبرت حاصل کریں نہ آنے والے وقت کے لیے کچھ تیاری کریں ترجمہ ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں تفسیر یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہیں ترجمہ اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشاورت کی تفسیر اور اس کے اخفا میں بہت مبالغہ کیا مگر اللہ تعالی نے ان کا راز فاش کر دیا اور بیان فرما دیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یہ کہتے ہیں ترجمہ کہ یہ کون ہیں ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں تفسیر یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر رہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہ لائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار نے یہ بات کہی اور اس کو چھپایا لیکن آج کل کے بعض بے باگ یہ کلمہ اعلان کے ساتھ کہتے ہیں اور نہیں شرماتے کفار یہ مقولہ کہتے وقت جانتے تھے ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی نہیں کیونکہ لوگ رات دن موجزات دیکھتے ہیں وہ کس طرح باور کر سکیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں اس لیے انہوں نے موجزات کو جادو بتایا اور کہا ترجمہ کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی سنتا جانتا تفسیر یعنی اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی خواہ کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہو ان کا راز بھی ان پر ظاہر فرما دیا اس کے بعد قرآن کریم سے انہیں سخت پریشانی اور حیرانی لاحق تھی کہ اس کا کس طرح انکار کریں وہ ایسا بین موجزہ ہے جس نے تمام ملک کے مایا ناز ماہروں کو آجز و متحیر کر دیا ہے اور اس کی دو چار آیتوں کی مثل کلام بنا کر نہیں لا سکے اس پریشانی میں انہوں نے قرآن کریم کی نسبت مختلف قسم کی باتیں کہیں جن کا بیان اگلی آیت میں ہے ترجمہ بلکہ بولے پریشان خوابے ہیں تفصیل ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہی سمجھ گئے ہیں کفار نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات کسپا نہیں ہو سکے گی تو اب اس کو چھوڑ کر کہنے لگے ترجمہ بلکہ ان کی گھڑت یعنی گھڑی ہوئی چیز ہے تفسیر یہ کہہ کر خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے اگر یہ کلام حضرت کا بنایا ہوا ہے تو تم انہیں اپنی مثل بشر بشربی کہتے ہو تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے ترجمہ بلکہ یہ شاعر ہیں تفسیر اور یہ کلام شیر ہے اس طرح کی باتیں بناتے رہے کسی ایک بات پر بھی قائم نہ رہ سکے اور اہل باطل قزابوں کا یہی حال ہوتا ہے اب انہوں نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات چلنے والی نہیں تو کہنے لگے ترجمہ تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے اگلے بھیجے گئے تھے تفسیر اس کے رد یعنی جواب میں اللہ تبار کو تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے تفسیر مانا یہ ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کے پاس جو نشانیاں آئیں تو وہ ان پر ایمان نہ لائے ان کی تقسیب کرنے لگے اس سبب سے ہلاک کر دیے گئے تو کیا یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لائیں گے باوجود یہ کہ ان کی سرکشی ان سے بڑی ہوئی ہے ترجمہ اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وہی کرتے ترجمہ تفصیر یہ ان کے کلام سابق کا رد ہے کہ انبیاء کا صورت بشری میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو کیونکہ ناواقف کو اس سے چارہ ہی نہیں کہ واقف سے دریافت کریں اور مرض جہل کا علاج یہی ہے کہ عالم سے سوال کریں اور اس کے حکم پر عامل ہو مسلہ اس آیت سے تقلید کا وجوب ثابت ہوتا ہے یہاں انہیں علم والوں سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کہ ان سے دریافت کرو کہ اللہ کے رسول صورت بشری میں ظہور فرما ہوئے تھے یا نہیں اس سے تمہارے تردد کا خاتمہ ہو جائے گا صلو اللہ تعالی علی محمد آج طلوع آفتاب کا وقت 6 بج کر چودہ منٹ 18 سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور کا زناماز سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج کلو آفتاب کا وقت چھ بج کر چودہ منٹ اٹھارہ سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے اشراق کے نوافل اور کا سورج نکلنے کے کم از کم بیس منٹ بعد پڑھ سکتے ہیں آج کلو آفتاب کا وقت چھ بج کر چودہ منٹ اٹھارہ سیکنڈ ہے سورج نکل رہا ہے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 يا حبیب اللہ تو سلام اللہ علی نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علی وآلہ وسلم جس کے پاس میرا ذکر ہوا جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے درود شریف نہ پڑھا اس نے جفا کی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی رسول بے مثال بی بی آمین کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان عالی شان ہے بے شک کسی مسلمان کی ناحق حق بے عزتی کرنا کبیرہ گنا میں سے ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا محافظ ہے مگر افسوس ایسا نازک دور آ گیا ہے کہ اب اکثر مسلمان ہی دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کے پیچھے پڑا ہوا ہے جی بھر کر غیبتیں کر رہا ہے اور چولیاں کھا رہا ہے بلا تکلف تہمتیں لگا رہا ہے بلا وجہ دل دکھا رہا ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبت المدینہ کا متبوہ رسالہ ظلم کا انجام صفحہ انیس تا بیس پر ہے حقوق عباد کا معاملہ بہت نازک ہے مگر آہ آج کل بے باکی کا دور دورہ ہے عوام تو کجا خواص کہلانے والے بھی عموماً اس طرف سے غافل رہتے ہیں غصے کا مرض عام ہے اس کی وجہ سے اکثر خواص بھی لوگوں کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں اور اس کی طرف ان کی بالکل توجہ نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کی بلا وجہ شرعی دل آزاری گناہ و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے میرے آقا علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی فتح رضویہ شریف جلد ڈبل بارہ صفحا تین سو بیالیس پر تبرانی شریف کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ سلطان دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عبرت نشان ہے جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے اللہ از وجل کو ایزا دی تو اللہ و رسول صلی اللہ وصلی صل وسلم کو ایزا دینے والوں کے بارے میں اللہ وجل پارا بائی سورت الحضاب آیت نمبر ستاون میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزل ایمان کے بے شک جو ایزا دیتے ہیں اللہ وجل اور اس کے رسول کو ان پر اللہ از وجل کی لانت ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ وجل نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے سنن ابن ماجہ میں ہے خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی نے کعبہ معظمہ کی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے مسلمان وہی وہ ہیں جس مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کامل مسلمان وہی وہ ہے جو زبان سے کسی کو گالی نہ دے بلا اجازت شرح کسی کو برا نہ کہے کسی کی غیبت نہ کریں کسی کو بے وقوف نہ کہے کسی کے ایب نہ کھولے کسی کا بھید نہ کھولے اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے کسی کی دلا نہ کرے بلا اجازت شرعی کسی کو نہ مارے کسی کو تنقید بیجا کا نشانہ نہ بنائے جو شخص ایسا نہ ہوا بلکہ لوگوں کو اس نے ہر طرح کی تکلیف دی ہاتھ سے مارا آنکھ سے کسی کی طرف ایزا دینے والے انداز سے اشارہ کیا ہر شخص اس سے تنگ و بیزار رہا تو وہ شخص کامل مسلمان نہیں ایمان اس کے دل میں مضبوط نہیں ہے علی الحبیب اور انتقال کے وقت احتمال ہے کہ معاذ اللہ شیطان غالب آ جائے اور ہر طرح سے اسے وسوسے ڈالے اور معاذ اللہ سما معاذ اللہ وہ شخص دارائے اسلام سے نکل جائے اللہ ز نہ کرے اس کا قدم سرات مستقیم سے پسل جائے اور وہ جہنم کی راہ اختیار کرے جنت سے محروم رہے بخلاف اس کے کہ اس کا جس کا ایمان کامل ہو اسلام کی سچی محبت اس کے دل کو حاصل ہو کامل مسلمانوں والے اعمال و افعال اس کے اندر پائے جاتے ہوں بندوں کے حقوق گردن پر نہ اٹھائے ہوں اس صورت میں بےفد لی تعالی آلہ کا وسوسہ موت کے وقت اثر انداز نہ ہوگا دریا ایمان جوش مارے گا فرشتہ ابلیس کو بھگا دے گا وساویس کو دور کر دے گا اس لیے خاتمہ بال خیر ہوگا شیطان اپنا سر پیٹے گا اپنے سر پر خاک اڑائے گا اور بہت چیخے گا چلائے گا زندگی اور موت کی ہے یا اللہی کشمکش جا چلے تیری رضا پر بے قسو مجبور کی علی الحبیب صلی اللہ تعالی تو بول اللہ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 اور کامیاب زندگی گزارنے اور آخرت سوارنے کے لیے مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے رسالہ پور کیجیے اور ہر مدن اما کی دس تاریخ کے اندر اندر اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیے اور ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں اول تا آخر شرکت کیجیے آپ کی ترغیب کے لیے ایمان افروز مدنی بہار پیش کی جاتی ہے لطیفہ باد حیدرآباد باب الاسلام، اسلام سندھ کے ایک اسلام بھائی نے کچھ اس طرح بیان دیا کہ بعض لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بنا پر میرا ذہن خراب ہو گیا میں تین سال تک نیاز شریف اور میلاد شریف وغیرہ پر گھر میں اعتراض کرتا رہا مجھے پہلے دور شریف سے بہت شغف تھا یہ بے حد دلچسپی اور رغبت تھی مگر غلط صحبت کے سبب درود پاک پڑھنے کا جذبہ ہی دم توڑ گیا اتفاق سے ایک بار میں نے دور شریف کی فضیلت پڑھی تو وہ جذبہ دوبارہ جاگا میں نے کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا ایک رات جب دور شریف پڑھتے پڑھتے سو گیا تو الحمدللہ للہ وجل مجھے خواب میں سبز گمبت کا دیدار نصیب ہو گیا بے صاف میری زبان سے السلام تو سلام علی کا یا رسول اللہ جاری ہو گیا جب صبح اٹھا تو میرے دل کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر حق کا راستہ کون سا ہے حسن اتفاق سے دعوت اسلامی والے عاشقان رسول کا سنتوں کی تربیت کا مدنی قافلہ ہمارے گھر کی قریبی مسجد میں آیا کسی نے مجھے مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دی کیونکہ میں متزب یعنی کنفیوز تھا اس لیے تلاشے حق کے جذبے کے تحت مدنی قافلے کا مسافر بن گیا میں نے سفید امامہ باندھا تھا مگر سبز امام والے مدنی قافلے والوں نے سفر کے دوران مجھ پر نہ قسم کی کوئی تنقید کی نہ ہی طنز کیا بلکہ اجنبیتی محسوس نہ ہونے دی امیر قافلہ نے مدنی نامات کا تعارف کروایا اور اس کے مطابق معمول رکھنے کا مشورہ دیا میں نے مدنی نامات کا بغور مطالعہ کیا تو چونک اٹھا کیونکہ میں نے اتنے زبردست تربیتی مدنی پھول زندگی میں پہلی بار پڑھے تھے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 تیس روپئے کی نکتی یعنی ایک بیسن کی مٹھائی جو موتی کے دانوں کی طرح بنی ہوتی ہے منگوا کر میں نے سرکار بغداد حضور غوث آدم شیخ عبد القادر جیلانی قدیسہ سرہ الربانی کی نیاز دلوائی اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کی میں پینتیس سال سے سانس کے مرض میں مبتلا تھا کوئی رات بغیر تکلیف نہ گزرتی تھی نیز میری سیدھی داڑ میں تکلیف تھی جس کے باعث میں صحیح طرح کھا بھی نہیں سکتا تھا الحمد للہ وجل مدنی قافلے کی برکت سے دوران سفر مجھے سانس کی تکلیف نہ ہوئی اور الحمد میں سیدھی داڑ سے بغیر کسی تکلیف کے کھانا بھی کھا رہا ہوں میرا دل گواہی دیتا ہے عقائد اہل سنت حق ہیں اور میرا حسن زن ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اللہ اور اس کے پیارے رسول عز و, و صلی اللہ علیہ وسلم علی علی کی بارگاہ میں مقبول ہے چھپائے گر شیتنت تو کریں دیر مت قافلے میں چلے قافلے میں چلو صحبت بد میں پڑ کر عقیدہ بگڑ گر گیا ہو چلے قافلے میں چلو صلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو یہی فضان مدینہ میں ہونے والے سنت و اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی نامات کا رسالہ پور کر کے اپنی یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ عزوجل اللہ اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا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 والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء و المرسلین جز اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ و الہ و سلم هو و اہلهم یا رب مصطفی بطفیل مصطفی عز وجل و صلی اللہ علیہ و الہ ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جزوہ عطا فرما ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا اے اللہ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا ہر مسلمان کی بیماری قرضداری بے روزگاری بے جامقم بازی بے اولاد کی اور ہر طرح کی پریشانی دور فرما اسلام کا بول والا فرما دشمنان نے اسلام کا منہ کالا فرما. یا اللہ مدینے پاک کی ٹھنڈی ٹھنڈی مہکی مہکی ہوا کا واسطہ ہم سب کی تمام دلی نیک جائز مراد پوری فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آر زو ہر بے سو مجبور کی یا لاہ رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول <سؤال> اللہ کرم کی خدا کے واسطے مشکلیں حل کر شہے مشکل کشا کے واسطے کر رد شہید شہیدے کر بلا کے سادتے میں ساجد رکھ مجھے حق دے باپ کل میں ہو داد سے دکھ ساد کل اسلام کر دے غضب راضی ہو اور رضا کے واسطے بہرے مارو کو سری بے, آدو ساری آدو ساری نے بے خود سری جے حق میں جن جے دے, دے, دے, دے با صفا کے واسطے بہرے شلی شیر حق دنیا, دنیا, دنیا, دنیا کے کچھ سے بچا ایک کارک اب دیواہریا کے واسطے بل بارہ کا سن کا غم کو براہ دے خان بل ہسن اور کے واسطے قادری کر پادری رکھ کا دریو میں اٹھاجرے اب دل کا نما کے واسطے احسن رز تن سے رز کے حسن بندا پتا د کے <سؤال> واسطے نسور بھی صالح قد کا سال ہو مور رکھ دے, دے حیات دے دین موہی یا پیزا کے واسطے سور گر کانو لو موسیٰ حسن احمد, آحمد بہا کے واسطے بہر برائی ہم پر نار غم گلزار کر جاتا بھکاری بادشاہ کے واسطے پانے کو دیا گے رو ماں ماں کو جماشیا مولا کو جمان او لیا گے واسطے دی مو ہمن کلے روزی, روزی کر ہم پدل سے دنیا کے ہمیں برکات سے برکات سے عشق حق دے عشق عشق, عشق انتما کے واسطے اہل بیت دے بی تال بی بی محمد کے لیے کر شہید ہم پیش وا گے واسطے دل کو اچھا سائیکش را جانو پور نور کر اچھے پیارے شمسی بدل الاگا کے واسطے دو میں جام پاد آسول لاکر حضرت لے رسولے مفتا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد, احمد مرسل ہمیں میرے بولا حضرت احمد, احمد رضا کے واسطے پور کر دل سب کا چہرہ حشر میں ایک بیا آؤ دین پیر باس کے واسطے آہین دنیا سلام بلا اب دو سلام اب دے رضا کے واسطے سے احمد, احمد میں اتا تشم سر سو دے جگر یا خدا عطار احمد کو احمد, احمد رضا کے واسطے سے اس کے احمد میں اتا تشمر سو دے جگر خدا اتار اور احمد رضا کے سج کا ان چھ علم اف ارپا ہر گدا کے واسطے آمین آمین امین, آمین صلی اللہ علیہ عال وسلم ان سلو النبی يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي من صلى الله عليه وسلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتقاف کے بعد بھی لیت کی ہے نا کہ انشاءاللہ روزانہ مدنی حلقے میں شرکت کریں گے کہ جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے خوبصور سب ہے